السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشد اللہ شریقہ واشد محمد ابد الصلات اللہ وسلم و صحابی و منی تدا بہد ومن وسطنت ہی علیہ وبات اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مسلسل اللہ رب العالمین کی ان صفات کا تذکرہ صحیح حادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے جو عظیم مجد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عقید واسطیہ کے اندر بیان کیا ہے پہلے انہوں نے قرآن کی آیتیں بیان کی اللہ تعالیٰ کے عصما اور صفات کے تعلق سے اب انہوں نے حدیثیں بیان کرنا شروع کی ہیں اور کئی صفات کا ذکر اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے آج ہم مزید دو صفت اللہ تعالیٰ کے تعلق سے پڑھیں گے اور ان دونوں صفات کا بھی ذکر آ چکا ہے اس سے پہلے جب مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے پرانی آیات کا تذکرہ شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے تو یہ دونوں صفات بھی اس سے پہلے آ چکی ہیں کون دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کرنا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور دوسری صفت ہے آواز سعود کہ اللہ تعالیٰ آواز کے ساتھ کلام کرتا ہے جب اللہ کلام کرتا ہے تو آواز ہوتی ہے اور سننے والے جن کو اللہ تعالیٰ کو سنانا مقصود ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آواز کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں تو اللہ عبامن کلام کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے ہے اللہ کی شاع نشان ہے ہمیں کلام کی کیفیت کا علم نہیں ہے البتہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً گیارہ آیتیں اس سے پہلے پیش کی تھیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے تعلق سے قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے یہ تو سب مانتے ہیں اللہ تعالی کا کلام ہے تو اللہ ابامین کلام کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا کلیم اللہ اللہ تعالی سے کلام کرنے والے گفتگو کرنے والے تو اللہ تعالی کلام کرتا ہے یہ صفت جو ہے اللہ تعالی کی یہ فیلی صفات میں سے ہے فیلی صفات کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات جن کو اللہ ابرامین جب یہ ارادہ کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مصیبت ہوتی ہے تب کرتا ہے اس کو فیلی صفات کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تب کلام کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب اللہ ابامین کلام کرتا ہے تو یہ فیلی صفات میں سے ہے اور یہ ذاتی صفات میں سے بھی ہے کیونکہ اللہ ابامین اس صفت سے ہمیشہ سے متصف ہے ذاتی صفات ان کو کہا جاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ متصف رہتا ہے اور اس کے کرنے کے لیے اللہ تعالی کی مشیت یا ارادہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت اللہ تعالی کے لیے حیات زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ چہرہ اللہ کے لیے دو ہاتھ اللہ کے لیے دو قدم ان صفات کو ذاتی صفات کہا جاتا ہے یہ صفات اللہ تعالی سے ہمیشہ سے متصف ہیں اور ان صفات کے لیے بشیت درکار نہیں ہوتی ہے ارادہ درکار نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا تب قدرت کرتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ صفت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا رہتا ہے اس کے لیے ارادے اور مشیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی حیات تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا تب زندگی ہوتی نہیں چاہتا زندگی نہیں ہوتی نہیں تو ایسی صفات کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے تو جو کلام ہے اللہ تعالی کی فعلی صفات میں سے ہے ایک نایے سے کہ اللہ تعالی جب ارادہ کرتا ہے تب کلام کرتا ہے جیسے اللہ تعالی کے لیے ہنسنا اللہ تعالی کے لیے خوش ہونا یہ جو ساری صفات ہیں فعلی صفات ہیں کہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے تب کرتا ہے تو ایک نہیے سے فعلی صفات ہیں اور دوسری نائیے سے صفت صفتیں ذاتیات میں سے بھی آتی ہیں ذاتی صفات میں سے بھی آتی ہیں کون سا دوسرا ناہیا کہ اللہ تعالی ان صفات سے ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا ایسا نہیں کہ اللہ تعالی جب کلام نہیں کرتا تو اللہ تعالی کی صفت ختم ہوگی اللہ کی ذات سے نہیں اللہ ہمیشہ سے اس صفت سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا تو ایک ناہیے سے جو فیلی صفات ہیں وہ ذاتی صفات بھی ہوتی ہیں لیکن کرنے کے اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تب وہ صفت وجود میں آتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اس صفت سے ہمیشہ متصف ہے بادشاہ میں گلاب جی ہاں تو کلام اور سوت یہ کیا اللہ ابامن کی فعلی صفات میں سے ہے ایک ناہیے سے اور دوسرے نہایے سے ذاتی صفات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کلام قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں اس سے پہلے مصنف تقریباً گیارہ آیتیں بیان کی اور چالیس سے زیادہ حدیثیں ہیں اس موضوع سے متعلق کہ اللہ ابلامین قیامت کے دن کلام کرے گا گفتگو کرے گا اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے کلام کرتا ہے اسی لیے صلب صالحین کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جو جہمیہ ہیں جہاں بن صفان کے پیروکار انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات سب کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ نام ہے نہ صفات ہے کیوں اس لیے کہ نام اور صفات ماننے سے تعدد ذات لازماتا ہے یعنی اگر زیادہ صفت مانیں گے تو مطلب یہ کہ بہت زیادہ ذات ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے تو انہوں نے اس فلسفے کے تحت اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کا انکار کر دیا یہ ان کی جہالت ہے کہ صفات اگر زیادہ مانا جائے تو ذات بھی زیادہ اور متعدد ہو جائے گی کئی ذات ہو جائیں گی ان کا کہنا غلط ہے یہ ہے کہ نہیں ہے بھائی ایک بندہ ایک انسان ہے اس کے اندر کئی صفات ہوتی ہیں وہ عالم بھی ہے ڈرائیور بھی ہے گاڑی بھی چلا لیتا ہے پائلٹ بھی ہے جہاز بھی چلانا آتا ہے کئی صفات اس کے اندر ہیں لیکن بندہ ایک है ہے کہ نہیں ہے یا اس کے پاس دو آنکھیں بھی ہیں دو کان بھی اس کے پاس ہیں دو ہاتھ بھی ہیں دل بھی ہے پیٹ پیٹ بھی ہے کتنی صفات ہے اس کے پاس لیکن کیا اس کے اس کی وجہ سے دو بندے لازم آ جاتے ہیں نہیں ایک ہی بندہ ہے وہ جس کے اندر ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ہے نا اپنے یہاں کہا جاتا ہے حر مولا یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کو حرفن آتا ہے کرکٹ میں بھی آل راؤنڈر ہوتے ہیں نا بالنگ بھی کرتے ہیں بیٹنگ بھی کرتے ہیں فیلڈنگ بھی کرتے ہیں سب کچھ ان کو آتا ہے آل راؤنڈر ہے بہت ساری صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے معدس گزرے ہیں علامہ سید میاں حسین نذیر محدث رحمت علی رحمتہ اللہ علیہ ان کو شیخ القل فلکل کہا جاتا ہے یعنی ہر علم کے شیخ تھے وہ ہر علم کے اندر ان کو مہارت حاصل تھی اس لیے ان کو شیخ القل فی الکل فلکل کہا جاتا ہے ہر علم کے شیخ ہر علم کے اندر مہارت رکھنے والے بہت بڑے محدث اور بہت, بہت بڑے امام تھے ان کے دروس میں ہزاروں لوگ شریک ہوا کرتے تھے اور انہوں نے حدیث کو اور توحید کو اور سنت کو ہندوستان کے اندر پھیلائے نشر و شاد کی جو آج ہندوستان کے اندر حدیث اور سنت کا غلغلہ پایا جاتا ہے ہمارے ملکوں کے اندر اللہ کے فضل کے بعد سب سے بڑا ہاتھ یہ علامہ محدث میاں نظیر حسین محدث ظہری رحمتہ اللہ علیہ کا ان کے شاگرد لاکھوں میں تھے عرب کے لوگ بھی جا کر کے ان سے علم حاصل کرتے تھے حدیث کا جی اس دور میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ حدیث کا علم ہندوستان کے اندر تھا تو لوگ وہاں سے مصر سے آتے تھے اور یہاں عرب سے جاتے تھے یمن سے جاتے تھے ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے تو ان کو شیخ القل فلقل کہا جاتا ہے جی ہاں تو ہوتا ایسا تو لیکن وہ ایک ہی آدمی ہیں ایک ہی عالم ہیں جن کو شیخ القل فی کہا جاتا ہے تو انہوں نے اس فلسفے کے تحت اگر بہت زیادہ صفات مانیں گے تو بہت زیادہ ذات لازم آتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جالت جی ہے ایسے ایک فرقہ ہے جن کو معتجلہ کہا جاتا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے نام تو مانا صفات نہیں مانا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صفت نہیں ہے نہ اللہ کلام کرتا ہے نہ اللہ آئے گا قیامت کے دن نہ اللہ جو ہے کے لیے وجہ ہے نہ اللہ تعالیٰ ہستا ہے نہ اللہ کے لیے فرح کوئی صفت بھی تمام صفات کا انہوں نے بالکل یہ انکار کر دیا تیسرا فرقہ جن کو عشاءہ اور ماتردیہ کہا جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعال کے لیے کلام تو ہے لیکن صفت مانتے ہیں وہ اللہ کی لیکن اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کا مطلب یہ ہے دل میں جو خیالات آتے ہیں کلام نفسی انسان جو نفس میں سوچتا ہے دل میں سوچتا ہے وہ مراد ہے کیوں بھائی اس لیے اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو یہ مخلوق کے مشابے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشابے نہیں ہیں ان کا کہنا صحیح غلط ہے یہ کیوں غلط ہے بھئی اسے پہلے بتا چکا ہوں میں اللہ تعالیٰ ایسا کا مسلس ہے اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے وہ بس سنگم بصیر اللہ سننے اور دیکھنے والا چلیں مان لی آپ کی بات کہ آپ کہتے ہیں کلام ہی نفسی اللہ تعالیٰ دل میں کلام دل میں انسان جو سوچتا وہ ہے جس کو سنا نہیں جاتا تو ایک بندہ بھی دل میں سوچتا کہ نہیں سوچتا ہے. تو یہاں تو مشاور یہاں بھی تو مشاورت لازم آ بندوں سے مخلوق سے کہ نہیں لازم آئی آ نا بھائی اللہ کے لیے کلام کا انکار آپ نے کیوں کیا اس لیے کیا دو وجہ سے کیا انہوں نے پہلی وجہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کلام مانتے ہیں تو یہ بندے سے انسان سے مشابے ہو جاتا ہے کیونکہ بندہ بھی کلام کرتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاں کلام نفسی مراد ہے دل میں جو وہ سوسے آتے دل میں جو خیال انسان دل سے جو بات کرتا ہے وہ چیز وہ کلام نفسی ہے اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بندہ بھی تو دل میں بات کرتا ہے دل میں اس کے خیالات آتے کہ نہیں آتے ہیں تو یہاں تو بندے کی مشابت آ گئی پھر پھر آپ کا جو فلسفہ کہاں چلا گیا لہذا یہ تعویر کرنا غلط ہے اللّہ عبام کلام کرتا ہے آواز کے ساتھ جس کو سنانا مقصد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں اور حدیث بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ دو حدیثیں مسلم نے پیش کیے اور بتایا چالیس زیادہ حدیثیں ہیں جی ثابت ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا قیامت کے دن اور اللہ نے کلام کیا اللہ کلام کرتا اور اللہ تعالیٰ ارادہ جب ہوتا تب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا دوسرے کہ انہوں نے انکار کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام سے مراد کلام نفسی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کلام مانا جائے تو مطلب یہ کہ اور چیزیں ہم کو ماننا پڑے گا کیا ماننا پڑے گا زبان کا ہونا ہوٹ کا ہونا تو ہم سے پہلے بیان کر چکے نا کلام کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے کلام کرنے کے لیے ونٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے جاننا بھی بات کرے گی قیامت کے دن ابھی ہمارے امام صاحب نے جو آیت پڑھی سور فصلت کی کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں چمڑے بولیں گے ہے نا یہ آد پڑھی نا انہوں نے جی ہاں تو انسان کہے گا کیوں تم بات کر رہے ہو تو کیا کہیں گے انتخا اللہ الزیح انتقاق اللہ شعیب کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی تھی دنیا میں اللہ نے تم کو دی دی زبان کو بولنے کی طاقت قیامت میں اللہ نے چمڑے کو دے دی دیا ہاتھ کو دے دیا پاؤں کو دے دیا, دیا پیٹھ کو دے دیا کوئی تعجب کی بات ہے نہیں سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر قدرت نہ دے آپ کو چلنے کی تو ہاتھ پاؤں ہونے کے باوجود بھی آپ نہیں چل پاؤ گے ہے نا پاؤں ہے لیکن لنگڑے نہیں چل پاتے ہیں کان لیکن سن نہیں سکتے آنکھ لیکن دیکھ نہیں سکتے اللہ نے قدرت نہیں دی طاقت نہیں دی تو سب کچھ اللہ کی قدرت کی تابع ہے بلّہ رب الامن قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں کو قدرت دے دے گا بات کرنے کی ہمارے ہاتھ پاؤں پیٹ پیٹ بولیں گے زمین بات کرے گی بتا دے گی کہ فلاں منڈی نے فلاں وقت فلاں رات کی تاریخی تنہائی میں یہاں بیٹھ کر کے اس نے جرم کیا تھا یو عمدین تو حدیث و اخبار ہا سب بتا دے گی زمین ساری خبر بتا دے گی وہ جس نے جو کچھ کیا ہو رہا. تو اللہ طاقت دے دے گا تو کیا ہمارے چمڑے کے اندر زبان آ جائے گی کیا پیٹھ کے اندر یہ زبان آ جائے گی نہیں اللہ ان کو بولنے کی طاقت دے دے گا زبان بھی گوشت کا ایک حصہ ہے اللہ ان اس کو بولنے کی طاقت دی ہمارا جو ہے پیٹ پیٹ ہاتھ پاؤں سب میں گوشت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی طاقت دے دے گا دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس زبان ہے لیکن بات نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں گونگے ہیں زبان ہے کہ نہیں ان کے پاس ہے زبان جانوروں کے پاس بھی زبان ہے لیکن بات نہیں کر سکتے اللہ ان کو بولنے کی طاقت نہیں چیخ سکتے ہیں چلا سکتے لیکن بات نہیں کر سکتے ان کے دل میں کیا ہے اسے لوگوں کے سامنے نہیں بھی بتا سکتے معافی ضمیر ادا نہیں کر سکتے انسان کے پاس زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا اللہ نے بولنے کی طاقت صلب کر لی چھین لیے تو اللہ ہر چیز پر قادر اللہ جب قدرت دے دے, دے گا ہمارے ہاتھ پاؤں کو پیٹھ کو تو بولیں گے تو اس لیے بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے لہٰذا جس دو شبحے کی بنا پر اللہ کے اس کلام کی انہوں نے تعویل کی ان کا تعویل کرنا غلط ہے وہ شبہات ہی غلط ہیں اللہ سکم سلیش ہے بس, بس یاد رکھیے سور شورا کی آیت ہے اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے وہ سننے والا دیکھنے والا اپنی ذات میں افعال میں تمام چیزوں میں یکتا اور تنہا ہے جی اللہ کے لیے بھی حیات ہے نا ہماری بھی حیات ہے کہ نہیں ہماری حیات ہے ہم زندہ کی نہیں بھائی ابھی تو زندہ نا کیا ہماری زندگی یہ زندہ جو ہم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی زندگی سیم سیم ہے فرق ہے کہ نہیں فرق ہے اللہ کے لیے حیات ہے کہ نہیں ہے اللہ الخیوم اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا ہمیشہ زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ کو کبھی فنا لائق نہیں ہوگی ہم فنا ہو جائیں گے ساٹھ سال ستر سال جیئیں گے چلے جائیں گے دنیا سے مر جائیں گے کلو شین حالکن وجہ اللہ کا چہرہ اللہ کی ذات کے علاوہ سب ہلاک ہو جائیں گے کلّن الََََََََََََََََََََیہ فان سب فنا ہو جائیں گے کہ نہیں حالانکہ ہمارے پاس بھی حیات ہے کہ نہیں حیات ہے اللہ خلقلم طول حیات علیم ائکم حسن عملہ تباج بے دل ملک وہ قدیر اللہ خل قلم طول حیات علیم اکم حسن و عملہ وہی جس نے موت اور زندگی پیدا کیا زندگی ہمارے پاس حیات ہے ہمارے پاس جانوروں کے پاس حیات ہے بلکہ درختوں کے اندر بھی حیات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیے پانی دینا بند کر دیجئے سوک جائے گا وہ اس کے اندر بھی حیات ہے تو کیا درخت کی حیات انسان کی حیات سیم سے ہے کی فرق ہے فرق ہے نا عبد ہاں فرق ہے وہ, وہ درخت ہے مخلوق بھی ہم بھی مخلوق ہیں اس کے پاس بھی حیات ہمارے پاس بھی حیات لیکن دونوں میں فرق ہے جب مخلوق کے اندر فرق ہے تو اللہ کے لیے ایسا انسان کیوں سوچتا اسرے کا سوچنا ہی غلط ہے یہ انسان کے ذہن کی غلط جو بھرا ہوا نا وہ ساری ایسا سوچتا ہے جس کے ذہن اور دماغ میں سلف سارین کا عقیدے اور منحج نہیں ہوگا اس کے ذہن اور دماغ میں کوڑا کر کر بھرا ہوا ہوگا کباڑ کھانا ہوگا اس کا دماغ اور یہ جو کیا نام ہے سلف سارن کے عقیدے اور منحج کے جو خلاف ہیں وہ سارے عقیدے اور ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہوں گے نا وہ ایسا سوچے گا ورنہ جس کا ذہن صاف ہے اور سلب سالین کے عقیدے کے مطابق ہے اس کے ذہن میں ایسی باتیں کبھی نہیں آتی ہیں وہ کہتا سمینا واتان ہم نے سنا ہم نے مان لیا اللہ نے فرمایا نبی نے فرمایا خلاص اللہ کے شاہ نے شان رہی سکے شاید صحابہ نے کہا کیا صحابہ نے اس طرح کی باتیں سوچیں سلب سالن اما نے ام کرام جو بھی ائم امام گزرے ہیں معتمد ام کرام کیا انہوں نے کبھی ایسا سوچا نہیں سوچا کبھی انہوں نے لہٰذا یہ سوچ کہ بھائی زبان ماننا پڑے گا کلام کے لیے غلط ہے تمہارا کہنا یا یہ کہ اگر یہ مانیں گے کہ اللہ کلام کرتا ہے آواز ہوتی ہے تو اسی صورت میں مشابعہ ہوگا مخلوق کے یہ بھی غلط ہے کیونکہ انسان بھی سوچتا ہے انسان بھی ارادہ رکھتا ہے انسان کے دل کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں آپ لوگ ڈر سنتے ہیں آپ لوگوں کے دماغ میں دل میں کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی ہیں چلتی ہیں نا ہاں بہت ساری باتیں چلتی ہیں انسان نماز پڑھتا ہے بہت ساری باتیں سوچتا رہتا دماغ میں آتی رہتی ہیں دل میں کہ نہیں آتی ہیں ہاں نماز کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں کیونکہ وہیں شیطان آ کر کے لوگوں کو بہ بہکاتا ہے ان کو کیا نام ہے دلوں میں وہ سطح ڈالتا ہے کیوں ڈالتا جانتے ہیں اس کا بڑا بڑا بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو آج کل صف ہیں سب متصل نہیں رہتے ہیں صفوں میں کیا کرتے ہیں ہم بیچ میں دو لوگ جگہ چھوڑ دیتے ہیں اس لیے ہمارے فرمایا کیا فرمایا کہ صفوں کے درمیان جگہ نہ چھوڑو آج تو لوگ ہر تین چار آدمی کے بیچ میں ایک آدمی آ جائے گا ایک نہیں اتنے دور دور لوگ کھڑے ہوتے ہیں اتنے دور دور کھڑے ہوتے ہیں پوری دنیا میں اہل حدیث ایک ایسی جماعت ہے جو اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرتی اور نہ سب کے ہاں کوئی ایک بالش دور کھڑا ہے کوئی چار مل دور کھڑا ہے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جی ہاں تو سف بندی بہت ضروری ہے صفوں کو پورا کرنا اور میں یہ بات نہیں کہتا ہوں بڑے بڑے والما نے بات لکھی ہے امام الماعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ان سے پہلے اور اہم ہے آج کل کے بھی جو علماء ہیں یہاں سعودی عرب کے اور دیگر ملکوں کے وہ کہتے ہیں کہ سب بندی اگر سیکھنا ہے تو اہل حدیثوں سے سیکھو وہ نبی کی حدیث کے مطابق اپنے صفوں کو قائم کرتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر کے ٹکڑے سے ٹکڑے ملا کر کے لیکن اس کے لیے پاؤں پھیلانے کے یہاں بھی ہمارے کچھ بھائی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ پاؤں پھیلاتے ہیں بہت زیادہ نہیں پاؤں نہیں سب بندی کے لیے سببندی میں تین چیزیں ہوتی ہیں یا تین چیزوں سے انسان کی سب مکمل ہوتی ہے چیز کیا ہے کندھے سے کندھا مل جانا آپ کا کندھا اپنے دونوں دائیں اور بائیں جو ساتھی ہیں مل جائے کندھے سے کندھا کندھے سے کندھا مل گیا اب اسی کے برابر اپنے پاؤں کو کھڑا کر لیجیے آپ اسے زیادہ نہیں پھیلانا मिल سے کندھا مل گیا اب ٹکنے سے ٹکنے کو ملا لیجیے نمبر دو ٹھیک ہے کندھے سے کندھا تیسری چیز کیا ہے ایڑی ایڑی ملا لیجیے یہ تین چیزوں سے انسان کی سب درست ہوتی ہے پاؤں سے سب درست نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ انسان پاؤں پھیلا سکتا ہے بہت سارے لوگ پاؤں ملانے کے لیے اپنے پاؤں کو پھیلا دیتے ہیں یہ حدیث پرمڑ کرنے کا جذبہ ہے الحدیثوں کا لیکن یہ بھی غلط ہے اتنا نہیں پھیلانا چاہیے اتنا ہی پھیلائے جتنا لا نے آپ کو جسم دیا ہے اتنا ہی پھیلائے زیادہ پھیلا دینا پاؤں ملانے کے لیے بھی غلط ہے کیونکہ پھیلائیں گے پاؤں تو آپ کا کندھا نہیں ملے گا اگر یہ پاؤں ملے گا لیکن کندھا نہیں ملے گا کیونکہ کندھے آپ نہیں پھیلا سکتے یا پھیلا سکتے ہیں کندھے آپ لوگ میں تو نہیں پھیلا پاتا ہوں کوئی کندھا نہیں پھیلا سکتا ہے کہ نہیں ہے جی ہاں تو اس طریقے سے کندھے سے کندھا مل گیا خلاص تو پاؤں سے ٹکنے سے ٹکنے مل جائے گا ایڑی بھی ملانا آپ کو ایڑی برابر ہونی چاہیے یعنی سب کی ایڑیاں ایک دوسرے کے برابر ہوں پنجے نہیں کیونکہ پنجے انسان کے قدم چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اگر انسان لمبا ہے اس کا پاؤں بہت اس کے پنجے لمبے ہوں گے کسی کا بھائی دس نمبر چپل لگتا ہے کسی کا بارہ نمبر لگتا ہے کسی کا آٹھ نمبر لگتا ہے لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے لیکن ایڑی چاہے دو سو کل کا آدمی ہو چاہے دس فٹ کا ہو یہ سب کی برابر ہوتی ہے ایڑی بڑی نہیں ہوگی یہی سب کی برابر ہوتی ہے کسی ایڈی ملا لیں گے تو آپ کا جسم اور آپ کا سینہ صاف کے اندر برابر رہے گا لیکن اگر آپ پنجا میں گے نا تو آپ آگے بھی ہو سکتے ہیں پیچھے بھی ہو سکتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ نکلا ہوا ہے سب سے تو جب تک اس کو آپ نے سب کے اندر برابر نہیں کر دیا جب تک آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا صرف صف آج تو لوگ کتنے دور دور کھڑے ہوتے ہیں تین تین چار آدمی کے بیچ میں ایک آدمی آ جائے گا آرام سے آ جائے گا کتنے دور دور کھڑے ہوتے ہیں نہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے انسان کو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا چاہیے کندھے سے کندھا ٹکنے سے ٹکھنا ملائیں گے تو شیطان بیچ میں نہیں آئے گا تو شیطان جو وہ سسا ڈالتا ہے آ کر کے نمازوں اس کی وجہ یہ بھی ہے اسے مال ابھی نے کیا فرمایا کہ شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو جگہ چھوڑا ہم نے شیطان کے لیے شیطان آ کے بہکائے گا جی ہاں. اور جب انسان خیر کا کام کرتا وہیں شیطان اس کو زیادہ بہکاتا ہے نماز میں بہکائے گا توحید میں بہکائے گا سنت میں بہکائے گا اور دیگر خیر کے کام میں بہکائے تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے تو بتانا یہ مقصد ہے کہ کہاں سی بات آگی سب کی درستگی کی ہاں نہیں کوئی بات آئی تھی شاید جو ہے ہاں ماشاء اللہ دل میں وسوس ہے دل میں خیالات تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دل میں خیالات کا نام ہے کلام اللہ جو کلام کہا گیا ہے اس کا مطلب کہ کلام نفسی دل میں جو خیال آتا ہے دل میں جو خیال آتا وہ کہتا ہے وہ کہ کہتے ہیں نا دل میں جو خیال آتا ہے وہ کلام نہیں ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ بھی تو انسان سوچتا ہے لہٰذا وہاں بھی مشابت آ جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں لہٰذا کبھی رئیس بہت سمع البصیر تو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اس کے کلام میں آواز ہوتی ہے سوت لوگ جن کو اللہ سنانا چاہتے ہیں وہ لوگ اللہ کی بات کو سنتے ہیں یہ صلب صالح کا صحابہ تعابین طب تعبین،, تعبین کا امِ اربا چاروں اماموں کا اور جو بھی معتمد عما گزرے ہیں مسترد علما صلیف صاحب کے عقید و منحد پر سب کا ہی قول ہے سب کا یہی عقیدہ ہے ہر زمانے میں اللہ کے سلو کے زمانے سے لے کر کے آج تک سب اس بات کو مانتے ہیں بعد میں تیسری صدی ہجری کے اندر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کیا اور اس کی مختلف تعویلیں کی ورنہ اس سے پہلے تک کوئی اس بات کا قائد نہیں تھا سب اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کو مانتے تھے بعد میں اس کا انکار کیا گیا یہ کہا گیا کہ کلام نفسی ہے یا اور کچھ لوگوں نے کہا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ابرامین کے لیے کلام ہے اللہ کلام کرتا ہے اور اللہ کی صفات فعلیہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی تب اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ اس صفت سے ہمیشہ کے لیے متصف ہے آئیے اس کے تعلق سے دو حدیثیں یہاں پر مسلم نے پیش کی ہیں پہلی حدیثیں بخاری و مسلم کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن کہے گا یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا یا آدم اس میں قیامت کا دن کا لفظ نہیں ہے لیکن یہ قیامت کے دن کے تعلق سے بات ہے یا آدم اے آدم فعقول و لبئی کو تو آدم علیہ السلام کیا کہیں گے لبیک کو صادق حاضر ہوں حاضر ہوں یہ میرے لیے شہادت کی بات ہے کہ اللہ علب العامن نے مجھے پکارا اللہ اگر کسی کو پکارتا اس کا ذرا کہ اس کی یہ بڑی شہادت کی بات ہے عالم یا استاد طلبہ میں سے اگر کسی ایک کا نام لے کر کے پکارے تو اس کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے نا کہ بھائی وہ ہم کو چاہتے ہیں اور ہم یعنی بچہ پڑھنے میں تیز ہے ذہین ہے تب اس کا نام لیا جاتا ہے تو اس طریقے سے وہ کہیں کہ لبے کو ساتھ ایک میں حاضر حاضر میری اس کی بات ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پکارے گا کہے گا اے آدم تو آدم علیہ السلام جواب دیں گے اگر اس میں آواز نہ ہو تو حسط عدم علیہ السلام سن پائیں گے ان کا جواب دینا اس بات کی دلیل ہے نا کی انہوں نے اللہ کے کو فرماتے ہوئے سنا تبھی کہا کہ لبے کو شاید اگر وہ دل میں کوئی کہے تو انسان نہیں سنے گا اس کو جب نہیں سنے گا اس کا جواب نہیں دے گا انہوں نے جواب دیا تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جو کلام کرتا ہے اس کے اندر سعود حفتے علیہ السلام کو اللہ نے پکارا نا موسیٰ علیہ السلام نے سنا جب تورات جب اللہ رب اللہ مناب پر وہی ناظر فرمائی نبو سے افراد کیا یا جب انہوں نے کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہے تو اللہ نے کیا کہ لن ترانے تو مجھے ہر نہیں دے سکتا یہ ساری باتیں انہوں نے سنی حضرت, حضرت علیہ السلام نے تو اللہ تعالی جو کلام کرتا ہے اللہ تعالی جس کو سنانا چاہتا ہے اللہ تعالی کس بات کو سنتا ہے تو یہاں سعود بھی ثابت ہوا تو کیا کہے گا؟ کہیں کہنا آدی بے شوتین دیکھے تاکید در تاکہ اللہ رب العالمین آواز کے ساتھ ندا لگائے گا پکارے گا ندا مانے ندا میں خود آواز ہوتی ہے پکارنا بغیر آواز کے ہوگا انسان اگر کسی کو پکارتا پکارنا مطلب ہی آواز بغیر آواز کے نہیں ہوگا لیکن پھر اللہ نے کیا فرمایا نبی ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں بے صاوطین آواز کے ساتھ تاکید در تاکید جیسے اللہ نے کیا کہا وہ اللہ موسا تکلیمہ اللہ نے علیہ اسلام سے بات کی گفتگو کیا وہ کلّ اللہ کافی تھا لیکن تکلیمہ کہہ کر کے اللہ نے اس کو مسئلے کو اور مضبوط کر دیا علیہ السلام سے اللہ نے جو ہے بات کیا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرنا اے اللہ عموماً کہ چڑیا جو ہے اپنے دو پروں سے جو اڑتی ہے چڑیا دو ہی پر سے اڑتی ہے نا یا ایک پیر سے اڑتی ہے یا ایک پر سے اڑتی ہے دو پر سے ہی چڑیا اڑتی ہے یا میں کہتا ہوں یا کوئی کہتا بھائی آدمی دونوں قدموں سے دوڑ کر کے آیا اس میں تاکید ہے آدمی دوڑ کر کے آیا کس سے آئے گا قدم لیکن جب یہ کہا کہ بھئی وہ اپنے پاؤں سے دوڑتا ہوا ہے تو یہ تاکید ہوتی ہے یعنی کسی مسئلے کی اہمیت کو تاکید کے طور پر بیان کیا جاتا ہے تو اللہ کے سول نے فرمایا کہ اللہ تعالی کیا کرے گا فیونادی بے سوتین سعود کے ساتھ آواز کے ساتھ اللہ پکارے گا حالانکہ اگر سعود کا لفظ نہ ہوتا تو بھی کافی تھا فیونادی اللہ تعالی پکارے گا ندا مانے پکارنا ندا میں آواز ہوگی تبھی ندا ہوگا اگر آواز نہیں تو ندا ہوگا جی نہیں ہوگا ان اللہ کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کے لیے کبریائی اور بڑائی ہے کیا ہے اللہ کے لیے کبریائی اور بڑائی ہے اس کے اندر جیسے آپ یہ کہیں کوئی آدمی کہ بھائی بادشاہ حکم دیتا ہے یا بادشاہ کہے کہ میں حکم دیتا ہوں اور یہ کہ یہ کہے کہ بادشاہ کا حکم ہے دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے ہے ہاں؟ فرق دونوں میں بادشاہ کہتا ہے اس کے اندر وہ ہے وزن ہے اس کے اندر کہ بادشاہ کا حکم ہے یہ میں کہتا ہوں اس کے اندر وہ وزن نہیں ہے جس میں جتنا وزن اس کے اندر ہے کہ یعنی بادشاہ کا آرڈر ہے مدیر کا خو مدیر کا کہنا ہے تمہارے فورمین کا یا بوس کا کہنا ہے یعنی وہ کہے کہ میں کہتا ہوں نہیں ہے. تمہارا باس کہتا ہے فرق ہے کہ نہیں فرق ہے دونوں میں اس میں اور زیادہ فخر ہے اس کے اندر کیا ہے یعنی یہ تاکید ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو اسے اللہ, کیا اللہ کے سنگ ان اللہ کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تو خریجہ میں ذریت کا باسر لڑنا تو اپنی ذریت میں سے ان لوگوں کو نکال لو جو جہنم میں جانے والے جہنم میں جانے والے جو لوگ ہیں تمہاری ذریت میں سے کیونکہ سب حضرت آدم کی ضروریت میں سے نا سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم سب کے والد ہیں دادا ہیں سب کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے اللّہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ جو جہنم جانے والے ہیں ان سب کو نکال دو تو یہ حدیث کا ٹکڑا یہاں ہم نے پیش کیا ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے ابو اسے خدری رضی اللہ عتان ہو اس حدیث کے راوی ہیں اور اس میں اور بھی حدیث کے آگے بھی الفاظ ہیں مصنف نے صرف اتنا بیان کیا ہے جو محلِ شاہد ہے یہ جو مسئلہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ آواز کے لیے اللہ کے لیے آواز ہے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے کلام کرے گا قیامت کے دن اس کو ثابت کرنے کے لیے اسی اتنے ٹکڑے کو بیان کیا ہے ورنہ حدیث اور جو ہے تفصیل حدیث کے اندر اور اس میں کیا ہے کہ حضرت حسیات علیہ السلام کہیں کہ گے عما النار کتنے لوگوں کو نکالنا جہنم کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہے گا بنکل لے تصن بنکل لِ الفن ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے لوگوں کو نکال لو جہنم میں ڈالنے کے لیے ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے لوگوں کو یعنی ہزار میں سے نو سو ننانوے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اور اس میں یہ آجوج معجوج بھی داخل ہے ہماربی نے آگے فرما کے آگے جو ہے وہ حدیث آئے گی جس سے بات واضح ہوتی ہے تو ہماروی پھر فرماتے ہیں فائن تو یسیب الصغیر اس دن جو چھوٹا ہے بچہ وہ بوڑھا ہو جائے گا وہ ترجل ذات حمر حملہ اور حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی وہ ترنا سکار وہ ماہوم بے سکارا اور تم دیکھو گے کہ لوگ مد کے عالم میں ہوں گے بے ہوشی میں حالانکہ بے ہوشی نہیں ہوگی وہ نہ عذاب اللہ شدید اللہ تعالیٰ کا عذابی سخت ہوگا یعنی قیامت کے دن یہ چیز ہوگی اسے میں نے کیا کہا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن کیونکہ قیامت کے دن کے متعلق ہے جی کالیہ رسول اللہ اب لوگوں نے لا کر سو سوال کیا وہ ائو نظارک الواحد ایک آدمی جو بچے گا ہم میں سے وہ کون ہوگا تمہارے برفنا کہ اب شروع خوش ہو جاؤ فعن نمن کمرجر تم،, تم میں سے ایک آدمی ہوگا وہ من یاجوج معجوج تس عتم و تعین اور یاجو محجوج میں سے نوسری ہوں گے یعنی آجوز ماجوج جو ایک میں سے نوسری جائیں گے ان میں سےجوج ہوں گے نو سو اور ایک آدمی جنت کے اندر جائے گا وہ ہماری اس امت میں نبی کی امت میں سے ہوگا سب مقامی نے سیبیہ دی پھر ہمان نبی کی وہ ذات جس کے ہاتھ میری جان ہے اتنی ارجو انتقون عروبہ جن مجھے امید ہے کہ تم لوگ ایک چوتھائی جنتی ہوگی یعنی جنت میں ایک چوتھائی تم ہوگے یعنی ہماری امت میں سے ایک چوتھائی جنت کے اندر ہوں گے فکب برنا تو صحابہ کہتے ہم نے اللہ اکبر ہم نے بیان کیا فقال ارجو انتقو پھر کہ مجھے امید ہے کہ تم ایک تہائی ہوگے جنت میں ایک تہائی تم ہوگے اور ایک تہائی تم اور باقی دو تہائی پوری امت کے لوگ ہوں گے اور انبیاء کی امتوں میں سے ہوں گے فکب تو ہم نے بھی اس پر بھی تقبیر کہی پھر ہمانبی نے فرمایا ارجو انتقون اہل جن مجھے امید ہے کہ تم جنت میں آدھے تم ہو گے جنت میں آدھے تم آدھی تم تمہاری تعداد ہوگی فکبرنا تو ہم نے کیا کیا اللہ عرب تک بھی بیان کی پھر نے کیا فرمایا میں شہرت سودا فی جلد سور ابیت تمہاری مثال لوگوں کے سامنے ایسی ہے جیسے سفید بیل میں ایک کالا بال سفید بیل میں کالا بال او شرطن بحیوہ فیض الدین سورن اسود یا کال بیل میں ایک سفید بال یعنی ہماری تمہاری جو امت ہماری ہے اس کے مثال آپ نے دیکھ کر کے سمجھا جیسے کالے بیل میں ایک سفید بال ہوتا ہے اتنے ہی لوگ جائیں گے لیکن اس امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی اس لیے جنت میں آدھے ہی لوگ ہوں گے مانوی کمت میں سے آدھے ورنہ ہمارے نبی کی امت میں سے بھی بہادر جانم کے اندر جائیں گے نا زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گے لیکن جو جنت کے اندر جائیں گے ان کی تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی کیوں اس لیے کہ سب سے بڑی تعداد تمام انبیاء کی امتوں میں کس کی ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی بہت سارے نبی ایسے ہوں گے جن کے ماننے والا کوئی نہیں ہوگا کچھ ایسے ہوں گے کہ ایک ہی نے اسلام قبول کیا کچھ ہوں گے دو قبول کیا کچھ ہوں گے تین لوگوں نے قبول کیا ایسے بھی امبیا گزرے ہیں لیکن سب سے زیادہ جس نبی کی امت ہوگی تعداد کے لحاظ سے وہ نبی کی امت ہوگی اس سے بڑی کوئی امت نہیں ہوگی تو بات واضح ہوگی کہ نہیں واضح ہوگی کیا کہ آپ کہیں گے ایک ہی کیسے ہوگا اس لیے کہ ایک بھی ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی کیونکہ سب سے بڑی تعداد یہی ہے سب سے بڑی تعداد یہی ہے انہی کی تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے انہیں کی تعداد ہے باقی اور جو لوگ ہم جیسے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جو جا چکے ان کا ان کی شریعت بھی ختم ہوگی ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام یا اس طریقے سے روت علیہ السلام ساری امت ختم ہو گئی نا جتنے اتنے ختم ہو گئے ہو لیکن امت آج بھی اور قیامت تک باقی رہے گی اس ان کی تعداد میں اضافہ پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اس لیے ان کی تعداد سب سے زیادہ جنت کے اندر ہوگی آدھے ہوں گے جنتیوں میں آدھی تعداد انہی لوگوں کی ہوگی اور وہی لوگ ہوں گے جو سلب سارین کے عقیدے اور منحج ہوں گے اس لیے ان میں بھی اکثرے جنم کے اندر ہو سکتا ہے ان میں جن لوگوں نے شیکنا کیا ہوگا اللہ ان کو لے کر کیا گا لیکن تہتر میں سے بہتر جانم کدھر جائیں گے اس لیے ان کی تعداد کم ہوگی ان کے مجموعہ کے لحاظ سے مجموعی اعتبار سے لیکن چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اس لیے ہر ہزار میں سے ایک بھی اتنے ہو جائیں گے کہ آدھے جنتی ہی لوگ ہو جائیں گے تو اسے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے کلام ہے اور اللہ عبامین آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوگی اور لوگ اس کو سنیں گے دوسری حدیث جو مسلم نے یہاں پیش کی ہے وہ یہ ہے یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور اس کے راوی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نعو ہیں وہ کہ اللہ کے صلی فرمائے کی ماں من کو مناہ دن اللہ ہو, ہو تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہ کرے یہ بھی قیامت کے دن سے متعلق ہے ولی نہ نہ ترجمان اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سب سے بات کرے گا سب سے گفتگو کرے گا مصنف نے اتنا ہی پیش کیا کیونکہ کی مقصد یہی ہے ان کا کیونکہ یہاں پر اللہ کے سلح کیا اور میں اللہ سید ربو اس کا رب اس سے کلام کرے گا گفتگو کرے گا اس کا رب جس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا یہ نبی کی حدیث بخار مصنف کی حدیث ہے یہ. اللہ رب العالمین قیامت کے دن کلام کرے گا ہر بندے سے کلام کرے گا یہ حساب و کتاب کے وقت ہوگا ورنہ کچھ وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے بات ہی نہیں کرے گا ہے نا ایسے بہت سارے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا جیسے اللہ کے سلوک حدیث ہے صلی اللہ اللہ تین ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا او ولاَ ذکی امن ان کا تذکیہ کرے گا علوم اداب العلیم ان کے لیے دردناک اداب ہوگا المنان اللہی اوتی ما اوتی شعین الا من ہو منان جو احسان جتلانے والا جو بھی دیتا ہے فوراً احسان کر دیتا ہے احسان اتلا دیتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا نا یہ ہم نے آپ پر احسان کیا نا یہ جو جب بھی کچھ دیتا ہے تو احسان اتلا دیتا ہے والمنفق المنفی کو صلاح بالحلف القاد اور اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں کرے گا ٹھیک ہے وہ المسبر اور اپنے اظہار اسبال کرنے والا اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے رکھنے والا اس سے بھی اللہ تعالیٰ قیام کے دن کلام نہیں کرے گا یہاں اللہ کے سور کیا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کلام کرے گا اور اس حدیث میں آپ نے کیا فرمایا کہ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا دونوں میں بظاہر تعارظ ہو جاتا ہے نا تھوڑا سا ٹکراؤ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے تھوڑا سا تاروض آ رہا ہے کہ ایک تو حدیث میں ہمارے بھی نہیں فرمایا سب سے کلام کرے گا ہر ایک سے کلام کرے گا دوسری حدیث اللہ کے ہیں تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا تو دونوں میں بظاہر تعارظ ہے نا بظاہر تعارظ نظر آتا ہے لیکن تعارظ نہیں ہے اس لیے میں نے پہلے اس کا جواب دے دی کیا کہ کی یہ حساب و کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ سب سے کلام کرے گا حساب کتاب ختم ایسے ان لوگوں سے بات بھی ختم جو گنہگار ہوں گے جن کا ذکر اللہ کے سن عدیشوں کے اندر کیا اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب ہوگا کہ اگر کوئی آدمی کسی سے کلام نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ, وہ اسے ناراض ہے مان لیجیے باپ ہے اس کے پانچ چھ اولاد ہے ایک دو بچوں سے بات نہیں کرتا ہے کیا مطلب اس کا کہ اسے ناراض ہے تبھی ان سے بات نہیں کرتا ہو تو ان سے اللہ تعالیٰ نہیں بات کرے گا حساب کتاب کے وہ مطلب تو اللہ تعالیٰ سب سے بات کرے گا ان پر حضرت و ندامت کے لئے کہ دیکھو تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا اور کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس کے الفاظ آگے ہیں کہ وہ انسان اپنے آگے دائیں دیکھے گا تو وہی نظر آئے گا جس نے آگے بھیج دیا یعنی اس کے اعمال بائیں دیکھے گا تو بائیں بھی اعمال نظر آئیں گے اور آگے دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی پھر اللہ تعالیٰ اس کو جان فرمان بھی نے کہا رہا ہے کہ تقنار و لو جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے آدھی کھجور ہی کو نہ ہو لاکھ نام میں خرچ کر کے اگر یہ بھی نہیں ہے تو اچھی گفتگو کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو آدھی خجور تقسیم کر کے یا اچھی بات کہہ کر کے لوگوں کو بھلائی کا حکم دے کر کے لوگوں کو منکر سے روک کر کے کیسے بھی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ کیونکہ جہنم بہت خطرناک چیز ہے یہ جہنم کا عذاب برداشت کر لینا بہت یعنی انسان کے بس کی بات نہیں بہت سخت ترین عذاب اور سزا ہے اللہ عبامن کی طرف سے اللہ سلام سب کو اسے محفوظ رکھے تو مانوی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بات کرے گا اس کلام کرے گا اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی تعارف نہیں ہوگا کوئی ترجمان نہیں ہوگا کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا ہوتا نا کہ انسان جو زبان نہیں سمجھتا ہے تو دوسرا آدمی آ کر کے ترجمہ کر دیتا ہے تو یہاں یہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ترجمے میں اللہ کتنی بڑی حکمت ہے یہ کہ کوئی ترجمان نہیں ہوگا کیونکہ ترجمہ کرنے والا غلط بھی ترجمہ کر سکتا ہے نا ہے نا کر سکتا ہے غلط ترجمہ اسی لیے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سب سے بات کرے گا اور سب اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھیں گے کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی انہوں نے غلط ترجمہ کر دیا میں نے یہ کہا انہوں نے غلط ترجمہ کر دیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ترجمہ غلط کر دے ہوتا ترجمہ نہیں غلط ہے ارے بھائی قرآن کا ترجمہ لوگوں نے غلط کیا کہ کی نہیں کیا ہے جو اہل بدعات ہیں جو شرک اور خرابات کرنے والے قرآن کا ترجمہ غلط کر دیا اللہ کے کلام کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا نبی کی حدیثوں کا ترجمہ غلط کر دیا ایسا ہے کہ نہیں ہے ہوتا ہے ایسا جی جی تو اللہ تعالیٰ ترجمان نہیں رکھے گا تاکہ وہ عزر نہ پیش کرے کہ لارب العمی نے اس نے میری بات کی غلط ترجمہ نہیں کی میں نے یہ کہا ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے غلط ترجمہ کر دیا نہیں اس کے عزر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ٹرانسلیٹر بھی نہیں رکھے گا بھائی بھی سب اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو قدرت دے دے گا وہ علم دے دے گا کہ سمجھ جائیں گے سب اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے خود جواب دے گا وہ. جواب دے گا کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کتنا عدل و انصاف والا آپ دیکھیے اللہ اکبر تاکہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے کوئی نہ کہہ سکے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مترجم نے غلط ترجمہ کر دیا میں تو یہ کہہ رہا تھا میرا مقصد یہ تھا میں یہ کہنا چاہتا تھا میرے مجھ سے یہ بات نکل گئی میں یہ کہا انہوں نے غلط ترجمہ کر دیا نہیں کوئی مترجم نہیں ہوگا کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا وہاں غلطی کا امکان ہی نہیں ہوگا اسی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کر دے گا اللہ حدالصاف اور اللہ اکبر تو حدیث ثابت ہوا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن کلام کرے گا اور جب کلام کرے گا سب بندے اس کا جواب دیں گے جواب دیں گے تو کیسے بغیر سنیں سنیں گے تب جواب دیں گے سوت آواز ہوگی اللہ کے کلام میں سب لوگ سنیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب دیں گے اللہ پوچھے گا کیا میں نے تم کو تمہارے پاس نبی نہیں بھیجا تھا اسی حدیث کے اندر آئے تو کہیں کہ ہاں اللہ تم نے بھیجا تھا لیکن ہم نے انکار کر دیا نہیں مانا اللہ کہے گا کیا میں تم کو مال نہیں دیا تم پر احسان نہیں کیا وہ کہیں کہ ضرور سب کچھ اللہ نے تم نے مجھے دیا لیکن سرکشی ہماری ہم نہیں ایمان لائے ہم نے نیکی نہیں, نہیں کیا ہم نے خیر کا کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو جاننا میں داخل کرے گا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا اس کے کلام میں آواز ہوگی اسی کو کلام کہا جائے گا دل میں جو انسان سوچ لے وہ کلام نہیں ہے کلام جو انسان گفتگو کرے جو سمجھ میں آئے جو انسان سنیں اس کو کلام کہا جاتا ہے تو دونوں حدیثوں سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اللہ کلام کے اندر آواز ہے لیکن کیسے ہے کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے اور کیفیت بیان کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے اور لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ بندوں کے مشابے نہیں ہے لئی سکم صریش وہ بس سم البصیر اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے نہ اللہ جیسی کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا یہ اللہ کے شاہن شان یہ بندوں کے آواز جیسے نہیں ہوگی نہ بندوں کے کلام جیسے اللہ کا کلام ہوگا جب اللہ تعالیٰ پر ذات میں اقتا اور تناہ ہے تو تمام صفات میں بھی ایکتا اور تناہ ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے صفات کو مانیں اللہ کے شائن شان کیفیت اللہ تعالیٰ کے حوالے ہمیں کیفیت میں نہ پڑھنا ہے نہ کیفیت کے پیچھے بھاگنا ہے اور نہ کیفیت بیان کرنا ہے لیکن کیفیت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیفیت کو جاننے والا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامین ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلیب سارن کے عقیدے اور مرحذ پر قائم رکھے امین و صاحب محمد والا علیہ و صاحب و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ